کما بارک ابراہیم علی ابراہیم مجید لقد قال الله حکیم وتعالى سدری بالله من وحد القدت بن حمز ہی ونفی بسم اللہ الرحمن الرحیم ال تم تحبون اللہ فتح کم اللہ بیافر لقم جنوب اللہ غفور الرحیم گزشتہ جمع دوران گفتگو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان ہوئی تھی جس کے راوی سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا جالا ساہد حکم کے تشہد الخیر فلیستہ عزب اللہ عربائ کہ جب تم لوگ آخری تشہد میں بیٹھے ہو تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو بل یا اور یہ دعا کرو اللہ ہمارے آغود ہوگا میرا آداب القبر کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں آزاب قبر سے وہ میرا آداب جہنم اور جہنم کے عذاب سے وہ امن فطنت الماہیا والماد اور زندگی اور موت کے فتنے سے بمین شر فتنا دل مسیح اور دجال کے شر کے فتنے سے فتنا دجال کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں پہلا جملہ عذاب قبر سے پناہ طلب کرنے کا ہے بعض احادیث میں فتنائے قبر کا لفظ آتا ہے فتنائے قبر سے مراد قبر کے اندر ہونے والا یا ہونے والے سوالات ہیں یہ ایک ابتدا ہے ایک امتحان ہے جسے دنیا میں کتنے بھی امتحانات ہیں سب سے بڑا امتحان قرار دیا جا سکتا ہے فتنا قبر ابتدائی قبر یا انتحانی قبر فرشتے تین باتیں پوچھیں گے مر رب ہوگا تیرا رب کون ہے وما دینک تیرا دین کیا ہے ومن نبیک اور تیرا نبی کون ہے بظاہر یہ سوال بڑے آسان لگتے ہیں اور ان کا جواب آج سب کو مستحضر ہوگا لیکن قبر میں ان کے جوابات صرف انہیں میسر آئیں گے انہیں توفیق حاصل ہوگی جن کا عقیدہ نظریہ اور عمل ان تینوں چیزوں کے بارے میں بالکل راست اور شریعت پر مبنی ہوگا مر ربو کا تیرا رب کون ہے اس کا جواب وہی لوگ دے پائیں گے جن کی پوری زندگی عقیدہ توحید پر گزری فہمن و عمل اس عقیدے پر قائم رہے اور جن کے عقیدے میں جھول ہوا اور توحید میں کوئی قتل ہوا تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے تعجب کریں گے یہ ہا ہا جو لفظ آتا ہے حدیثوں میں یہ تعجب کا گرما ہے اور تعجب سے مراد یہی ہے کہ وہ حیران ہوں گے کہ سوال تو بہت آسان ہے مگر ہماری زبانوں پر اس کا جواب کیوں جو نہیں آ رہا یہ جواب اللہ تعالی کی توفیق سے آئے گا اور صرف اہل توحید کو آئے گا دین اسلام جن کا پوری زندگی امدن و محور رہا وہ اس کا جواب دیں گے کہ میرا دین اسلام ہے تیرا نبی کون ہے جس شخص نے پوری زندگی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وہ اس کا جواب دے پائیں گے اور جن کی اتباع کے بیسوں مرکز بن گئے باپ دادوں کے پیروکار بنتے رہے برادریوں کے قوموں کی رسمیں اماموں کے فتوے پیرو مرشد کی باتیں تو وہ قائن اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے بلکہ آج ضرورت ہے اس نقطے پر کچھ تفصیلی بات کر لی جائے من نبیوں کا کرے نبی کون ہے یہ جواب صرف انہیں لوگوں کو میسر آئے گا صحیح جواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعق فرمان بن گئے نبی نبیر اسلام کی اتباع جن کی زندگی کا حاصل رہا ان کا ہر عمل بلکہ تمام حرکات و سکنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جاری رہی اور قائم رہی وہی اس سوال کا جواب دے پائیں گے ضرورت ہے کہ حقیقت اتباع پر غور کیا جائے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کی حقیقت کیا ہے کیونکہ اس کی فضیلت بہت بڑی بیان ہوئی ہے کل ان کن تم تحف کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العزت کی محبت کے طلب گار ہو تو یہ تمہیں مل سکتی ہے یہ محبت تمہیں حاصل ہو سکتی ہے لیکن اس کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریقہ ہے بڑونی میری اتباع کرو تو یہ سمرا بہت بڑا ہے اللہ تعالی کی محبت کے حصول کا اور یہ قائم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر کہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی قیمتی چیز ہے جس کے نتیجے اور سمرے میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے یحبی اللہ یا فرقم اگر تم یہ اتباع کرتے رہو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور اللہ رب العزت تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا بہاد الرحمان اس آیت کریمہ کو ارجل آیات قرار دیا ہے یعنی سب سے بڑی امید افزا آیت جس پر کامیابی کی سب سے بڑی امید قائم ہے یہ آیت ہے کیونکہ یہاں دو سمارات حاصل ہو رہے ہیں ایک اللہ تعالی کی محبت کا اور دوسرا گناہوں کی بخشش کا اور جنت کے داخلے کے دو ہی اسباب ہیں ایک اس کی رضا اور محبت جس کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا نئی خلا عہدہ عمله عمل جن اللہ برحمت اللہ اور دوسرا گناہوں کی بخشش کر گناہوں سے پاک صاف ہوئے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا تو حصول جنت کے یہ دو ہی اسباب ہیں جو یہاں مزدور ہیں اور ان کی اساس نویر السلام کی اتباع ہے ہم پوری کائنات کو اسی اتباع کے نقطے پر آنے کی دعوت دیتے ہیں مگر یہ بات قابل اور ہے کہ حقیقت اتباع کیا ہے اگر پیغمبر علیہ اسلام کا فرمان ہو تو اس فرمان کو من بحان قبول کر لینا اور اگر پیغمبر علیہ اسلام کا عمل ہو تو اس عمل کے مطابق اپنا عمل استوار کرنا فعل ما فعله نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادل وجہ دی فعله کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے کیا وہی کرنا اس مقصد کے تحت کرنا جس مقصد کے تحت اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے من اجل ان فعله اور اس لیے کرنا کہ یہ عمل اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے یہ حقیقت اتباع ہے تین باتیں ہیں جو کام نبی علیہ السلام نے کیا وہی کرنا جس کا معنی یہ کہ جو کام اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا وہ نہ کیا جائے جو کام آپ نے کیا وہ کیا جائے اور جو کام آپ نے نہیں کیا وہ نہ کیا جائے عدل وج الذي دی اس وجہ اس قصد اور مقصد اور مطلب کے تحت کرنا جو اللہ کے پیغمبر کا تھا اس میں دو باتیں ہو سکتی ایک یہ کہ عمل میں جو اللہ کے پیغمبر کی نیت تھی یا نیت ہوا کرتی تھی وہی ہماری نیت ہو اور وہ نیت ہمیشہ ایک ہی رہی اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ندا کا حصول ان نیت وہ ان کل عمر امان اواد اللہ تعالیٰ کی ندا <استیارت> اس کی محبت کا حصول یہ اللہ کے پیغمبر کی نیت ہوتی تھی یہی ہماری نیت ہو جس کا معنی یہ کہ اس نیت کے علاوہ اگر کوئی نیت ہوگی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا جیسے روزہ ہے نبیر اسلام رکھا کرتے تھے ہم بھی رکھیں نیت کیا تھی اللہ کے لیتا کچھ لوگ واقعات روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں مگر ان کی نیت اللہ کی ندا نہیں ہوتی نیت ڈائٹنگ کی ہوتی تو عمل تو بالکل یکساں ہے ایک سا ہے مگر نیت کے اس فرق کی بنا پر یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا اسی طرح ہر عمل میں یہ دیکھا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا سمجھ کر ادا کیا آپ کو کیا تعلیم دی گئی تھی یہ فرض ہے یہ نفل ہے ہماری بھی وہی نیت ہو رمضان کے روزہ فرض ہے تو فرض کی نیت سے رکھا جائے اگر یہاں مستحب یا نفل کی نیت کر لی جائے تو قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ اتباع کامل نہیں ہے اور من اجل ان فائلہ وہ عمل اس لیے کرے کہ اللہ کے بیگمبر نے کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کچھ لوگ عمل کرتے ہیں بلکہ بیشتر لوگ اور صرف اس بنا پر کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے وہ عمل ان کا بالکل سنت کے مطابق ہو گیا مگر مقصد میں فرق آ گیا ہر عمل کا مقصد اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے من اجل ان فعل ہم کوئی بھی کام اس لیے کریں کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا جس کی وضاحت امیر امین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قول سے ہوتی ہے حجر اسد کو بوسا دینے لگے تو فرماتے ہیں کہ انی عالم و حضر ہو مجھے معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو لا تنفع تو ہو نہ نفع دے سکتے ہو اور نہ کسی کا نقصان ٹال سکتے ہو نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہو ایک پتھر ہو تم کتنا عمدہ کلام ہے حجر حجرسمد جنت سے اتارا ہوا ایک پتھر ہے اللہ کے گھر میں نصب جس کو بوسا دینے کا اجر ان حضر یا یوم الملہ کو بھی یشہاد من اس طارما پتھر قیامت کے دن آئے گا اس طرح آئے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی آنکھوں سے دیکھے گا اور تلاش کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اسے بوسا دیا ہو اور زبان سے ان کی گواہی دے گا اور اللہ تعالی اسے قبول کر لے گا اتنا قیمتی پتھر مگر امیل مومرین فرما رہے ہیں کہ تم ایک پتھر ہو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے ان لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو دنیا کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو پتہ نہیں کیا درجہ دیتے ہیں یہ عقیق ہے اور یہ زمرد ہے یہ میرے موافق ہے یہ میرے مخالف ہے یہ پہنوں گا تو شفا ہوگی اور یہ پہنوں گا تو بیمار ہوں گا نقصان ہوگا گھاٹا ہوگا جبکہ سب سے قیمتی پتھر کی بات آپ سن لیجئے کہ تمہارے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں اور آگے فرمایا کہ لا انی رہے تو رسول اللہ اسلم قبل ما کا ماں قبل تو کا ابد اگر میں نے اللہ کے پیغمبر کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تجھے بوسا دیا ہے تو میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا یہ حقیقت اتباع ہے کہ کوئی کام کرنا ہے کیوں کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے کیا آج بہت سے لوگ نیک عمل کرتے ہیں درست کرتے ہیں میں نیت کیا ہے کہ امر ہمارا امام کرتا تھا ہمارا پیشوا کرتا ہے ہمارا پیر و مرشد کرتا ہے جب سے ہم نے گھر میں آنکھ کھولی ہمارے گھر میں یہ ہوتا آ رہا ہے کتنا گھٹیا ذوق ہے حقیقت عمل صرف اللہ کے بھی کی اتباع کا نام اگر آپ کا عمل درست ہو سو فیصد درست ہو مگر دل میں کیا بات ہو برادری کی بات ہو قوم کی بات ہو آبا اجداد کی بات ہو پیر و مرشد کی بات ہو امام کی بات ہو اس میں سے کوئی چیز مطلوب نہیں اللہ تعالی کی حجت بندوں پر انبیاء کے ذریعے پوری ہوتی ہے فرمایا رسل مبشرین و مندرین لاہ یکون عل علی اللہ حجت بعد الرسل کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے ڈرانے والے خوشخبری دینے والے تاکہ انبیاء کی معیشت کے بعد لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے تو حجت کا اتمان جماعت انبیاء کے ذریعے ہے کسی باپ اور دادا کے ذریعے نہیں کسی برادری کے ذریعے نہیں کسی پیر و مرشد کے ذریعے نہیں کسی مائی کے لال کے ذریعے نہیں صرف جماعت انبیاء کے ذریعے ہے اور ہمارے نبی محمد علیہ وسلم جن کی اتباع پر ہم مقلف ہیں ان کی پیروی ہم پر اصل حجت ہے حجت الہیہ ان کی پیروی ہوگی تو عمل قابل قبول ہوگا ورنہ آپ دنیا بھر کے عمل کر لیں مگر پیغمبر اسلام کی اتباع کی نیت نہ ہو نیت قوم اور برادری کی ہو نیت امام اور مرشد کی ہو تو وہ عمل قطم قابل قبول نہیں تو بیشتر دنیا کے افراد عمل کرتے ہیں مگر ان کے عمل برباد ہوتے صرف اسی نقطے کی بنا پر یہ حقیقت ہے حقیقت اتباع چھ چیزوں کا نام ہے یعنی عمل میں چھ چیزیں موجود ہوں نمبر ایک سبب عمل نمبر دو جن سے عمل نمبر تین مقدار عمل نمبر چار وقت عمل نمبر پانچ زمانہ عمل سبب عمل کیا ہے چھٹی چیز بتا دوں آپ سبب عمل کیا ہے کہ ایک عمل آپ نے کب کرنا ہے جب اس عمل کا سبب ظاہر ہو جائے اس سبب کی تعین کرنے والا کون ہے صرف شریعت اللہ اور اس کا رسول تیسرا کوئی نہیں مثلا رمضان کا مہینہ آ گیا یہ ایک سبب شروع ہو گیا روزے کا روزہ سبب ہے ماہ رمضان کی آمد سے یہ سبب کس نے دیا ہے خودی والے ہی کو مسیام فمن شاہدہ میر کو مشاہر کہ جو اس مہینے کو پالے وہ رودا رکھے سبب عمل اس سبب کی تعین کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کب کریں گے جب اللہ کا امر آئے گا تو ماں ین الحب ان ہوا اللہ وہ ہمارا پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا بلکہ جب بھی بولتا ہے اللہ تعالی کی فہی سے بولتا ہے تو سبب کا تعین اللہ فرمائے گا یا اللہ کا رسول فرمائے گا ایک یہ شرط ہے عمل کی دوسرا جن سے عمل جن سے عمل سے کیا مراد ہے کہ جو بھی عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل بھی شریعت سے ثابت ہو سبب کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی شریعت سے ثابت ہو ایسا نہ ہو کہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے یا پیغمبر اسلام کے عمل اور آپ کی سنت سے ثابت نہ ہو رمضان کی آمد ایک سبب ہے اور روزہ یہ اللہ کے رسول کا امر موجود ہے باد اسباب موجود ہوتے ہیں مگر جو عمل کیا جائے وہ عمل شریعت کی روح کے خلاف ہوتا ہے بقرا عید آ آپ نے قربانی کرنی بقرا عید کی آمد ایک سبب ہے اور آپ نے قربانی کرنی ہے آپ سوچیں کہ سب سے لذیذ گوشت ہرن کا ہوتا ہے اس کی قربانی کیجئے سبب موجود ہے قربانی آپ کر رہے ہیں لیکن کیا کر رہے ہیں وہ قربانی بھی تو اللہ اور اس کے رسول کے عمر سے ثابت ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول نے کچھ جن سے متعین کی ہیں اونٹ ہے گائے ہے پکڑا دنبا وغیرہ ان کی قربانی کرو جس جانور کی قربانی آپ کر رہے ہیں وہ اصل ثابت نہیں سبب موجود ہے مگر وہ عمل آپ کا شریعت کی روح کے خلاف ہے اس عمل کی جنس کون متعین کرے گا اللہ اس کا رسول اس میں کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں نمبر تین کیفیت عمل یہ چیز رہ گئی تھی کیفیت عمل کہ سبب موجود ہے سورج ڈھل گیا سبب آ گیا آپ نے نماز پڑھ پڑھنی ٹھیک ہے آپ نے وضو کر لی ہے نماز پڑھ رہے لیکن کیفیت عمل نماز کا طریقہ کس طریقے سے پڑھ رہے یہ بھی صحت عمل کی شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سن لو کما رہی تو کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو کوئی فرق نہ ہو تقبیر تحریمت سے لے کر تسلیم تھا کوئی فرق نہ ہو ایک صحابی نے آپ کے سامنے نماز پڑھی کوئی فرق نہیں تھا ایک فرق ڈال گیا اور وہ تھا اطمینان کی کمی اعتدال کی کمی تو رسول اللہ سب نے اشاد سرمایا کہ ارج تسلی فن قلم تو سلی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی ہی نہیں تمہاری یہ نماز ہوئی ہی نہیں ایک فرق کر گیا تو, تو یہ کیفیت ہے عمل یہ بھی عمل کی صحت اور قبولیت کے لیے ضروری ہے سبب موجود ہے عمل بھی درست ہے لیکن نماز آپ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں وہ طریقہ بھی تو ثابت ہونا چاہیے کیونکہ پیغمبر احمبل صلاح السلام فرما رہے ہیں کہ بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے فرانے پاک میں جا بجا اپنے پیغمبر کی اتباع کا حکم دیا بلکہ فرما کی تھی روح ہوتا ہتا دو اگر تو میرے پیغمبر کی ہدایت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے یا آمن اصی اللہ باسی اور رسول الرسول ولا سے لو امان ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت کر لو پر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو ان اطاعت سے اعمال مقبول اور محفوظ ہے اتات اگر مفقود ہو گئی تو امال برباد ہیں ضائع ہیں تو یہ کیفیت عمل بھی ضروری اور چوتھی چیز مقدار عمل اگر شریعت نے کسی عمل کی مقدار کا تعین کر دیا ہے تو اس مقدار کی پابندی کرنی پڑے گی زہر کے چار فرض ہے وہ پانچ نہیں ہو سکتے تین نہیں ہو سکتے فجر کے دو فرض ہیں وہ تین نہیں ہو سکتے رمضان میں پیارے پیغمبر کا دائمی عمل آش رقع تراویح کا ہے اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا مقدار عمل عمل کی مقدار یہ بھی قبول عمل میں ایک معنی رکھتی ہے ایک درجہ رکھتی ہے ایک مقام رکھتی ہے کہ عمل اس مقدار پر ہو جو اللہ کے بھی سے ثابت ہے اس میں اضافہ کرو گے کمی کرو گے تو وہ عمل برباد ہو جائے گا یہ بھی ایک شرط ہے پھر وقت عمل یا زمانہ عمل یہ پانچویں شرط کہ شریعت نے باد امل زمانے کے ساتھ رکھے ہیں روزے رمضان میں انہیں آگے پیچھے کرنا جائز نہیں ہے وقوف ہے عرف ذلحج کی نو تاریخ کو ہوگا مبیت ہے مصطرف ذلحج کی نو اور دسویں کی درمیانی رات میں ہوگا ایام مینا دس ذلحج گیارہ اور بارہ یہ زمانے کا تعین ہے شریعت نے کیا ہے جس کا معنی ہے کہ کسی عمل کے لیے کسی زمانے کا تعین اپنی مرضی سے نہیں کیا جا سکتا اور چھٹی شرط مکان عمل کی ہے کہ عمل کہاں کر رہے ہو جیسے نماز ہے جہاں چاہو پڑھ لو اور ملتا مسجد میں باجماعت پڑھنا کچھ شرائط کے ساتھ فرد ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ سفر میں ہیں کہیں بھی وقت نماز آ گیا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے ساتھ جگہ کا تعین ہے طواف آپ نے بیت اللہ کا کرنا ہے اور کہیں نہیں کر سکتے نوز الحج کا جو وقوف ہے وہ میدان عرفات میں ہے اور کہیں نہیں مزدلفہ میدان مزدلفہ میں ہے یہ رات وہیں گزرے گی اور کہیں نہیں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی شریعت نے جگہ متعین کر دی اسی جگہ لو ہوں گی اور جگہ کے تعین کا اختیار بھی شریعت کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں اب ہر شخص سوچے حقیقت اتباق واضح ہو چکی ہے کہ پہنبل اسلام کی اتباع کی حقیقت کیا ہے تو کیا ہمارا عمل اس حقیقت پر قائم ہے جو بھی شریعت کی حدود ہیں ان حدود کے اندر ہے یہ کامیابی کا واحد راستہ ہے جب فرشتے پوچھیں گے قبر میں تیرا نبی کون ہے جس نے نبی کی اتباع کی ہوگی اس مکمل حقیقت کے ساتھ وہ شخص کامیاب ہوگا صحیح جواب دے گا اور جس شخص نے کہیں بھی کوئی گڑبڑ کر دی وہ قط جواب نہ دے پائے گا اس تفصیل کے بعد ہمارا یہ سوال کہ رات سے جو کچھ ہو رہا ہے رجب کے مہینے کے تعلق سے یہ کون سی شریعت اور کون سا دین ہے کہتے ہیں کہ رجب میں اللہ کے پیغمبر کو میراج ہوئی کب ہوئی تاریخ اس وارنوں کو حتمی رائے دینے سے خاصر دسیوں اخبار ملتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ہجرت سے ایک سال خبر کوئی کہتا گیارہ مہینے قبل کوئی کہتا دس مہینے قبل اگر شب معاج کی کوئی حقیقت ہوتی میراج حق ہے اللہ کا پیغمبر کو ہوئی مگر اس رات کے تعلق سے عبادت کی جاگنے کی نوافل کی ادائیگی کی اگلے دن رودے کی اگر شری حقیقت ہوتی تو اس رات کا یقینا تعین ہوتا جیسے رمضان کا تعین ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں اس میں دسیوں اخوار اور, اور مورین کسی ایک قول پر متفق ہونے سے حاصل ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کے تعلق سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. کوئی مخصوص عمل ثابت نہیں ہے. تو بھائی عمل کب متعین ہوتے جب اس کا سبب مستحکر ہو یہاں کس چیز کو سبب قرار دو صرف اس چیز کو کہ مہراج ہوئی تو اس کی تاریخ تو معلوم ہی نہیں اور اگر مان بھی لیں کہ فلاں تاریخ میں کی ہے تو پیارے فضر پیار محمد الرسود اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ رات دس بار آئی پورے مدنی دور میں صحابہ کرام کا دور اسی سال رہا اس سے کم و بیش تو کبھی نبیر اسلام نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا نہ صحابہ نے کیا تو ایک عمل کب متعین ہوتا ہے جب اس کا سبب آ جائے اور سبب کی تعین شریعت کی ذمہ داری تو یہاں پھر کیا کہا جائے گا جو کام اللہ کے پیغمبر نے کیا ہی نہیں وہ کام ہم کیسے کریں اتباع کی حقیقت کیا ہے اتباع کی حقیقت صرف اللہ کے پیغمبر کی پیروی ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے بلکہ اس رات کے تعلق سے سلاد الرائب کے نام سے ایک نماز ایجاد کی گئی جس کی سند کے سارے راوی یا تو مجہول ہیں اور جو معروف ہیں وہ کذاب اور بزا ہے اس قدر پرلے درجے کی جھوٹی روایت جس کو بیان کیا جاتا ہے اس مخصوص نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور واحدین لوگوں کو بڑی بڑی امیدیں دلا کے دفسد کر دیتے ہیں کہ گویا بس آج کی رات کافی ہو گئی مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کیا ہے میرے دوست اور بھائیوں دین اسلام میں سب سے بڑا باغی بدرتی انسان حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے کا نی دا خاطب ادا سعود آپ آب کی آواز اونچی ہو جاتی ون تفت اوداج ہو گدن کی ربی پھول جاتی بخمر روج اور چہرہ سرخ ہو جاتا اور آپ کا انداز ایسا ہوتا کہ ان ہو مندر و جیش گویا آپ کسی لشکر کے حملے سے صحابہ گرام کو ڈرانا چاہتے ہیں لشکر سر پہ ہو اس کی بندوقیں کھلنے والی ہوں دشمن حملے کے لیے تیار ہو تو ایک کمانڈر کس طرح لشکر کو متنوع کرے گا یہ کیفیت آپ کی ہوتی یہ حور و سب باہم ڈرا رہے کہ لشکر صبح آیا یا شام آیا ابھی آیا کہ آیا تو کیا آپ کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت ہوتی ہے آپ کے پاس کی اور پھر یہ بات ضرور ہماتے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ بخیر الحدی حدی و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر العمر محت کہ لوگوں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام اور سب سے بہترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے سمارسلم اور سب سے بدترین طریقہ بدت ہے رگے گردن کی پھول رہی ہے چہرہ سرخ ہے آواز بلند ہے اللہ کے امت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا تلقین کرنا چاہ رہے ہیں کیا تربیت کا انداز ہے اور کیا غیظ و حضم کا آئلن ہے کہ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لو سب سے بدترین چیز بدعت ایک بدرتی انسان اللہ اور اس کے رسول کو ناروز بلّہ جھوٹا کہنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اللہ کا دعوی یہ ہے کہ میں نے اپنا دین مکمل کر دیا اور بدعتی دی ایک نئے عمل کو لا کر اللہ تعالی کو گویا بتانا چاہ رہے ہیں اس میں یہ کمی تھی مکمل کہاں تھا یہ, یہ کمی ڈال کر ہم نے پورا کیا ہے تقزیر ہے اللہ اور اس پر رسول کی استدراک ہے یہ کسی بڑی جرت کا مظاہر ہے تو اس مہینے کے تعلق سے صحت کے ساتھ کوئی چیز ثابت نہیں اس مہینے خاص طور پہ قربانی کا اہتمام صحیح بخاری میں نوید اسلام کی حدیث ہے لا فرع ولا اتیرہ کہ نہ فرع کی کوئی حقیقت ہے نہ عطیرا کی فرع اول النتاج جو ان کی اونٹنی پہلا بچہ دیتی تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس بچے کو اپنے تواغید کے نام پر ضبح کر دی. دین نے فرع کو باطل کر دیا بلا عطیر اور نہ عطیرا عطیرا رجبیہ رجب کے مہینے میں زبہ کیا ہوا جانور جاہلیت میں یہ مہینہ بڑا معظم تھا بڑا محترم تھا رجب کا معنی ہی تعظیم کرنا ہے ترجیب معنی تعظیم رجب اور حجب ترجیب معنی تعظیم راجب تعظیم کرنے والے کو کہتے ہیں اور مرجو جس کی تعظیم کی جائے رجم کمانا تعظیم رجب کا معنی تعظیم کرنا اس مہینے کا ایک دم رجم بھی تھا رجم رجم کمانا درد شیطان کو دھتکار دیا جانا اس مہینے کا گرم اسم تھا جس کا معنی بہرا ہو جانا اس لوگ اس قدر اس مہینے کا اہتمام کرتے تھے جاہلیت کا دور جنگ و جدار کا دور تھا لوٹ مار کا دور تھا اس مہینے میں خاموشی چھا جاتی وہ لوگ بہرے ہو جاتے نہ تلواروں کی جھنکار اور نہ کوئی جھگڑا اور نہ کوئی شکایت بالکل خاموشی تاری ہو جاتی یہ تعظیم جاہلیت کی رسم تھی اگر ہم اس مہینے کی تعظیم کریں اگر شریعت بیان کرتی یقیناً کرتے مگر شریعت میں علاوہ اس کے کچھ نہیں کہ رجب کا مہینہ فرمت والا مہینہ ہے اور وہ ٹوٹل چار مہینے ان میں سے ایک رجب بھی ہے اس کے علاوہ وجہ تعلیم شریعت نے بیان نہیں کی تو اس مہینے عمرے کے لیے جانا خاص طور پہ رش ہوتا ہے حرم میں بہت زیادہ رجب کا عمرہ اس کا کوئی اصل نہیں ہے کوئی اس کا اصل نہیں لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جناب عبداللہ الحمن عمر نما کی وہ فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ سمار پائے کہ اللہ کے برمن نے چار عمرے کیے منہ عمرۃ الفی رجب ان میں سے ایک عمرہ رجب میں تھا اس حدیث سے اسے جلال کر کے لوگ کثرت سے عمرہ کرنے جاتے ہیں. اس حدیث کے متن کو صحیح مان لے اور صحیح ہے اس کو ایک اتفاقی امر قرار دیا جا سکتا ہے کہ آپ عمرہ کرنے گئے اور رجب کا مہینہ تھا یہ نہیں کہ رجب کا مہینہ تھا اور آپ اس مہینے کی مناسبہ سے عمرہ کرنے گئے ورنہ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جناب عمر نے ایک بار یہ حدیث سیدہ عائشہ سے دیکھا وزیرانہ کے کمرے سے ٹیک لگا کر بیان کی شکیر ساتھ تھے ان میں سے کوروا بن زبیر بھی تھے انہوں انیس حدیث کو سنا کہ اللہ کے فی نے چار عمرے کیے ان میں سے ایک رجب کا عمرہ ہے اب ان کے دل میں ایک شخص آیا کہ یہ بات پہلی بار سن رہے ہیں اس خبر جو سنا تھا وہ کچھ اور تھا اب اس کی تصدیق کس سے کریں گجرا ایسا پاس تھا مگر یہ سوچ کر کہ ام وہ اپنے گھر میں آرام نہ فرما رہی ہوں انہیں کوئی زحمت نہیں دے رہے دروازے پہ دستک نہیں دے رہے اور وہ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے سمے استنان عائشہ اچانک میں نے سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اندر مسواک کر رہی مسواک کرنے کی آواز باہر آ رہی تھی مانا جاگ رہی میں نے وہیں سے فوراً پکارا گیا عمر موم نے ہر سمے تھی ماحال ابو عبد الرحمن کہ عبداللہ الر عمر نے جو بیان کیا وہ آپ نے سنا پوچھا کیا بیان کیا جواب بتا دیا کہ چار عمرے کیے ایک رجب میں تھا فرمائے کہ رحم اللہ رحم عبد اللہ پر اللہ رحم فرمائے اس سے بھول ہو گئی زہود ہو گیا اس سے غرضی ہو گئی حالانکہ عبداللہ ہر سفر میں اللہ کے پلمبر کے ساتھ تھا اللہ کے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا عبداللہ نے اس بات کو سنا اور رجوع کر لیا تو یہ بات ختم ہو گئی تو حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کے تعلق سے تعظیم کی صورتیں ہم نے بنا رکھی ہیں رجب کی زیارتیں رجب کی مخصوص نمازیں رجب کی قربانی رجب کا روزہ شب میں کی عظمت اور تقدس اس رات کی عظمت ہے مگر وہ رات وہی ہے جو ہو کر گزر گئی اس رات آپ کو معاج ہوا اس کے بعد اگر تعظیم کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے بغمبر بھی فرماتے صحابہ بھی اس کا اہتمام کرتے کیونکہ سب سے بڑھ کر اللہ کے پیغمبر سے محبت صحابہ کے رام کو تھی نبیر اسلام کے دور میں نبیر اسلام کی زندگی میں اور محبت کیوں نہ ہو وہ دور ہی ایسا دور تھا اس دور کے تو کھجور کے خشک تنے بھی اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتے تھے صحابہ کیوں نہ کرتے ہوں گے اس تنے کا واقعہ آپ بھول گئے جس سے ٹیک لگا کر اللہ کے پیغمبر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے جب آپ کا ممبر تیار ہوا تو آپ سر سر ممبر پر چڑھ گئے خطبہ شروع کیا تو مسجد سے رونے کی آواز آئی سب دیکھ رہے ہیں کہ کون رو رہا ہے اس آواز کا مصدر کیا ہے مگر کوئی واضح نہیں ہو رہا اللہ کے گرم پر گئے ممبر سے اترے اس خوش کھجور کے تنے کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے سہلایا سینے سے لگایا وہ تنہ رو رہا تھا اللہ کے پیگمبر کے فراق کو برداشت نہ کر سکا جب اللہ کے بغمبر نے ہاتھ پھیرا سینے سے لگایا تو وہ تنہ اس طرح خاموش ہوا جیسے کوئی بچہ روتے روتے ہسکیاں لیتے رہتے خاموش ہوتا ہے حضر بصری فرماتے ہیں کہ لوگوں اس طرح کی محبت دیکھو تنہ اللہ کے پیغمبر سے کیسی محبت کرتا ہے تو ہمیں اللہ کے بغمبر سے کیسی محبت کرنی چاہیے جس دور میں تنے محبت کرتے تھے اس دور میں صحابہ جو اپنی زندگی اللہ کے جمبر پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے کیوں نہ محبت کرتے ہوں گے انہوں نے کیوں نہ اس رات کی تعلیم کی تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سے امور جو ہم نے بنا لیے ایجاد کر لیے اس میں کوئی اتفاق کا رنگ نہیں اتباع کا رنگ اصل حقیقت کے ساتھ ہے وقت عمل زمانے عمل مکان عمل جنس سے عمل کیفریت عمل مقدار عمل ان تمام چیزوں کو دیکھ کر جو چیز شریعت سے ثابت ہے اس کو کار دینا ہے کسی چیز کا تعین اپنی رائے سے ہم نہیں کر سکتے کسی عمل کا مقام ہم تعین نہیں کر سکتے کسی عمل کے وقت کا ہم تعین نہیں کر سکتے کسی عمل کی مقدار کا ہم تعین نہیں کر سکتے یہ سارا تعین شریعت کے ذمہ ہے اور یہ حقیقت اتباع ہے اس حقیقت پر جو آئے گا در حقیقت اسی کی اتباع اسی کا عمل قابل قبول قرار پائے گا اور یہی وہ لوگ تھوڑے ہوں گے لیکن یہی لوگ قبر میں صحیح معنی میں جواب دیں گے جب فرشتہ پوچھے گا من نبی تیرا نبی کون ہے تو جس شخص کی زندگی میں حقیقت اتباع مستعفی ہوگی وہی صحیح معنی میں جواب دے پائیں گے کہ نبی یہ جی محمد میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حقیقت اتباع پر غور کرنا اور اس کو اپنانا یہ مسئلہ کہہ دیتی اس کی دعوت ہے اسی کو ہم پیش کرتے ہیں اور بار بار پیش کرتے رہیں گے اللہ پاک ہمیں صحیح معنیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع کی توفیق ادا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں پدر سے بچائے ابتدا سے بچائے ہمارا ہر عمل اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور اللہ کے پیارے بیگمبر کے طریقے کے مطابق ہو وہی خیر ہی خیر ہے اور جو عمل نیا ہوگا وہ شر ہی شر ہے جس کا انجام جہنم کی آگ ہے اللہ پاک ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اللہ رب العزت ہمیں سچے عمل کی صحیح عمل کی اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق تا فرما دے اخول اخولی حاد بس تفر اللہ علی والا باخر الحمد العالمين